دعوت المقامت الاسلامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد للہ تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے اسلام کے بعد دنیا کا نظام کیسا تھا اس سلسلے میں سب سے پہلے استاذ محترم نے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم اسلامی حکومت کی تصویر پیش کی جس کا سلسلہ جاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم کی اور کس طرح دعوت و جہاد کے ذریعے انہوں نے دنیا سیاست میں ایک نئی ترتیب قائم کی گزشتہ سبق میں ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ سن آٹھ ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا مکے کی فتح کے ساتھ ہی اکثر قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے اور اب طائف کی طرف مسلمانوں نے یورش کی طائف کے علاقے میں دو بہت بڑے بڑے قبیلے رہتے تھے ایک کا نام ہوازن تھا اور دوسرے کا نام ثقیف تھا اب مسلمانوں نے جن میں قریش کے نئے مسلمان بھی شامل تھے ان سب نے مل کر جن کی تعداد تقریباً بارہ ہزار بنتی تھی ان بڑے بڑے مشہور قبائل کی طرف حرکت کی ان قبائل کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا حوازن نامی قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی جنگ وادی حنین میں ہوئی وادی حنین میں جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان بہت ہی جلد مغلوبیت کا شکار ہو گئے اس مغلوبیت کی وجہ کیا تھی اس شکست کی وجہ کیا تھی اللہ جل نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے لقد نسم اللہ مواقع از آجبت کم کسرت کم کثرت تعداد نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا تھا تعداد کی کثرت اور افرادی قوت کو دیکھ کر مسلمانوں میں خصوصاً ان مسلمانوں میں جو ابھی ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے نظریاتی طور پر جو پورے طور پر تربیت حاصل نہیں کر پائے تھے ان کے دلوں میں ایک قسم کا غرور پیدا ہوا کہ پہلے تو اتنی تھوڑی تھوڑی تعداد میں مسلمان غالب آ جاتے تھے آج تو ہماری بہت بڑی تعداد ہے بارہ ہزار کا یہ لشکر ہے ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا چنا اللہ جل جلالہ نے بطور تعلیم بطور تربیت مسلمانوں کو اس عظیم ازمائش اور و مصیبت میں مبتلا کیا اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری امداد بہت ساری جگہوں میں کی اور حنین کے روز بھی ہم نے تمہاری امداد کی جس وقت تمہیں تمہاری کثرت تعداد اور افرادی قوت نے غرور میں مبتلا کر دیا تھا فلم عنکم تو لیکن تمہیں اس افرادی قوت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا و علیکم الارض بما رحبت اور زمین باوجود کے وسیع اور کشادہ تھی تم پر تنگ ہو گئی ثم تم مدبرین پھر تم پیٹھ پھیر کر باغنے لگے لیکن چونکہ اللہ جل جلالہ کا مقصد مسلمانوں کی تعلیم و تربیت تھی اس لیے فورن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو کنٹرول فرمایا اور عظیم قیادت کے ذریعے مبارک قیادت کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اشارہ فرمایا کہ اعلان کرو کہ میدان جنگ کی طرف واپس آؤ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان لاک ان مطلب میں پیغمبر ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں پرانے سردار عرب کے مشہور و معظم سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں یعنی روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو میں پیغمبر ہوں اور نسبی اعتبار سے دیکھا جائے تو میں تمہارے ہی سردار کا عظیم سردار کا بیٹا ہوں چنا صحابہ کے نے اعلانات شروع کیے چند صحابہ ہی آپ کے آس پاس رہ گئے تھے بعض روایات میں ان کی تعداد تیرہ آتی ہے اور بعض روایات میں کم و بیش تعداد بھی آتی ہے اتنی تھوڑی سی تعداد میں رہ جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استقامت جرت اور شجاعت دکھائی میرے بھائیوں باتوں سے نہیں ہوتا ہر وقت بلکہ بعض وقت ان باتوں پر عمل بھی کر دکھانا ہوتا ہے ہم باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں ہم بہت بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں اور بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بہت بڑے بڑے وعدے بھی کرتے ہیں لیکن وقت آنے پر بہت تھوڑے لوگ اپنے دعوے وعدے اور باتوں پر سچے ثابت ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایک عظیم بہادر شجاع جری انسان اور نڈر تھے نبی الملحما سخت جنگوں والے نبی السیف تلواروں والے نبی تھے چنانچہ انہوں نے اپنی استقامت اور عملی طور پر میدان میں ڈٹ کر مسلمانوں کو دکھایا کہ میں سچا نبی ہوں میں اصلی اور نسلی انسان ہوں میرے حسب و نسب میں کبھی بھی کسی نے مغلوبیت اور شکست نہیں کھائی ہے میرے بھائیو اس واقعے میں ایک اور عظیم درس پوشیدہ ہے کہ اگر ایک ایسا لشکر ہو جس کے قائد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور جس کی تعداد بارہ ہزار کے قریب ہو لیکن اگر افرادی قوت کے اوپر غرور و ناز لوگوں کے دلوں میں آ جائے تو وہ لشکر اگرچہ صحابہ کا کیوں نہ ہو اگرچہ اس کے امیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو ایسا لشکر مغلوب ہو سکتا ہے غزۂ وحد کے واقعے میں بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے لشکر کو مغلوبیت کا سامنا کرنا پڑا اور آج کے واقع میں ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ غرور کی وجہ سے اللہ جل جلال کی نصرت پر توقل کرنے کی بجائے افرادی قوت پر بھروسہ جب انسانوں کے دلوں میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہٹ جاتی ہے اور مغلوبیت اور شکست مقدر بن جاتی ہے اس لیے ہمیں کبھی بھی امیروں کی اطاعت سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے جب تک کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق آپ کو امر کر رہے ہوں اور کبھی بھی ہمیں افرادی قوت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا مبارک لشکر ہے جس کے امیر جناب سعید کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جس کے لشکری صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں لیکن اللہ تعالی اس امت کی تعلیم و تربیت فرما رہا ہے چنانچہ شروع شروع میں حتیٰ کے بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنی بھی استقامت اسلامی لشکر نے نہیں کی جتنا وقت کے ایک اونٹنی کے دودھ دوہنے کا وقت ہوتا ہے مثال کے طور پر پانچ منٹ آپ سمجھ لیں اتنی بھی استقامت مسلمانوں کے لشکر نے نہیں کی تھی لیکن پھر اللہ جل جلال نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور ان کی استقامت اور جرت کے نتیجے میں فتح نصیب فرمائی سکینت المؤمنین پھر اللہ تعالی نے اپنی طرف سے اطمینان قلب اور سکینت قلب اپنے رسول اور مؤمنین پر نازل فرمائی وہ انزل جنوب اللہ اور ایک ایسا لشکر بھیجا جسے تم لوگوں نے نہیں دیکھا وہ ادب الین اور کفار کو اللہ نے سزا دی و ذالق جزا اور یہی کفار کا بدلہ ہے تم یتوب اللہ ممباد ذال کا علام اور اللہ جل جلالہ جس کی چاہے توبہ قبول کرتا ہے وہ غفور الرحیم اور اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے سم محاثر المسلم حنین کے مقام پر بنو حوازن مغلوب ہوئے قیدی بنے اور اکثر ان میں سے مسلمان ہوئے اس طرح ایک اور عظیم قبیلہ اسلامی صف میں شامل ہوا اب مسلمانوں نے سخت مضبوط قوم اور قبیلہ ثقیف کا محاصرہ کیا جو کہ طائف کی پہاڑیوں میں قلعہ تھا طائف بہت ہی سخت ایک جگہ ہے جہاں محصور اور قلعہ ہو کر جنگ کرنے کے امکانات بہت زیادہ تھے لیکن مسلمانوں کے اس لشکر کے سامنے کوئی بھی نہ ٹک سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ تقیف پر بمباری کرنے کے لیے منجنیق اس زمانے کے ٹینک آپ سمجھ لیں نصب کیے اور ان کے اوپر گولہ باری شروع کی ان کے باغات میں پانی چھوڑ دیا انہوں نے جب یہ بڑی مصیبتیں اپنے سر پر دیکھی تو وہ تسلیم ہو گئے وہ مسلمانوں کے سامنے تسلیم ہو گئے اور انہوں نے اپنا اسلحہ رکھ دیا وہ دخلت ہوا ذنو و اللہ تعالی کے فضل و نصرت سے اور مسلمانوں کی جہاد اور استقامت و شجاعت سے یہ دونوں قبائل مسلمان ہوئے اور یہ دونوں قبائل اسلام کی صف میں شامل ہوئے میرے بھائیوں میری بہنوں مسلسل دروس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دعوت دیتے اور اس کے بعد قبول نہ کرنے کی شکل میں ان پر حملہ کرتے آج بھی یہی صورت ہے اور جب تک ہم اسی شکل اور اسی صورت پر چلیں گے تو ہم انشاءاللہ اللہ اسلامی انقلاب میں کامیاب ہوں گے اور جب بھی نعوذ باللہ یہ مسلمان امت دوسری قوموں کے طریقوں پر چل پڑے گی تو یہ ضلیل و رسوا ہوگی اس لیے ہمیں دعوت و جہاد کے ان دونوں جھنڈوں کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا تاکہ ہم دوبارہ سے اسلامی نشت ثانیہ اور اسلامی فتوحات کو خود بھی دیکھ سکیں اور اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو بھی دکھا سکیں وصلی اللہ تعالی على خیر خلق ہی محمد اجمائین سبحان علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ